ذالی کا؟ یہ اس لیے بے ان اللہ کہ اللہ نے نزل الکتاب کتاب کو نازل کیا بالحق بالحق سچائی کے لیے للحق بات جو ہے وہ یہاں لام کے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا بالحق للحق یعنی اللہ نے سچائی کے لیے کتاب کو نازل کیا تھا کتاب سے کیا مراد ہے یہاں پر اپنے کہا کہ کتاب سے مراد تو اس میں جنس ہے یعنی جو بھی کتاب خدا نے نازل کی ہے وہ اسی لیے نازل کی ہے کہ حق کو واضح کرے چاہے وہ قرآن ہے وہ بھی اسی لیے نازل ہوا ہے کہ حق بات واضح ہو جائے انجیل نے بھی اپنے زمانے میں یہی کام کیا تو رات بھی اسی لیے اللہ نے نازل کی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ پیچھے سے یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ یہودی اس طرح کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں اس لیے یہاں پر شادم اللہ نذر الکتاب اللہ نے توراک کو نازل کیا تھا سچائی کے بیان کے لیے وَإن اختلفوا في الكتاب اور وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں جو اللہ کی اس کتاب کے احکامات کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں جو خدا کی کتاب کو اختلافات کا نشانہ بنا رہے ہیں لفی شاقن زد میں پڑ گئے ہیں بڑی دور جا پڑے یعنی ان میں زد ہے بس اور کچھ نہیں باقی حق انہیں بھی سمجھ آتا ہے کہ سچی بات کیا ہے صحیح بات کیا ہے لیکن محض ضد ہے اور زد کی وجہ سے وہ حق کی طرف آ نہیں رہے